اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحذل اقضة من لساني يفقه قولي فقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہی بنفقه ہی بسم اللہ الرحمن مسلم گزشتہ دنوں پاکستان میں بلکہ شاید دنیا بھر میں ایک کھیل کا چرچا رہا وہ کوئی کرکٹ کا عالمی کپ تھا اس کھیل کے تعلق سے بات نہیں کرنی گزشتہ جمعہ کے بعد ہمارا حیدرآباد میں ایک سفر تھا راستے میں ایک ساتھی نے بزلایا مختلف ٹی وی چینلوں پر جادوگروں کو راہنوں کو مولویوں کو ہلایا گیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کل کا میچ کون جیتے گا اور کون ہارے گا بلکہ بتایا گیا کہ جانوروں تک کو استعمال کیا گیا بندروں تک اور توتوں تک ان سے معلوم کرنے کے لیے کہ کل کس کی فتح ہوگی اور کس کی ہار ہوگی ساتھی یہ باتیں بتا رہا تھا اور میں اس قوم کے عقیدے کے دیوالیہ بن پر افسوس کر رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بالکل درست ہے یہ قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی یہ قوم اقتصادی اعتبار سے اس قدر بدحال کیوں ہے اس قوم کا بچہ پیدا ہوتے ہی لاکھوں روپے کا مقروض کیوں ہو جاتا ہے اس قوم میں وقفوں وقفوں سے زلزلے کیوں آتے ہیں طوفان اور سیلاب کیوں آتے ہیں بارشیں جو پروردگار دگار کی رحمت کی علامت ہیں اس قوم کی تباہی کا سبب کیوں بن جاتی ہے خاندان کے خاندان بے گھر کیوں ہو جاتے ہیں اور یہ املاک تباہ کیوں ہوتی ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے خالق اور مالک اور اپنے پرور کے حق توحید کو پامال کر دیا اللہ رب العزت نے بھی ہمارے سارے حقوق کو پامال کر دیا ہمارے دو حق ہیں اللہ تعالیٰ سے ایک اقتصادی مضبوطی ہمیں کھانا چاہیے اور دوسرا ہمیں امن چاہیے اگر یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں قطل و غارت گری ایک فتنے کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں عزتیں محفوظ نہیں ہیں جانیں محفوظ نہیں ہیں کاروبار محفوظ نہیں ہے خدا معافیا اس قوم پر مسلط ہے وجہ یہی ہے حکومتیں لاکھ غور و فکر کریں کہ اس ساری ابتری کا اور بدحالی کا سبب کیا ہے حکومتوں کو معلوم ہونا چاہیے اس سبب آج سے چودہ سو سال پہلے بیان ہو چکا ہے اور وہ صرف اور صرف پربردگار کی توحید ہے اور اللہ کے پیارے بھی محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے حق توحید اللہ تعالی کے لیے ہے اور حق اتباع محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے ان دونوں حقوقوں کو اگر تم پامال کرو گے تو اللہ رب ربرعزت بھی ہمارے سارے حقوق پامال کر دے گا بس اس یہ آسمان اور زمین کے معاملے کی ایک تقسیم ہے تم آسمان والے کے حقوق کو پہچان لو اللہ رب العزت تمہارے سارے حقوق کا محافظ بن جائے گا اور اگر تم نے اپنے رب کریم کے حقوق کو پامال کر دیا تو اللہ رب العزت بھی جو بے پرواز ہے ہمارے تمام حقوق کو پامال کر دے گا علیہ السلام کے فرامین کے مطابق تمہیں روزی ملے گی خنزیروں اور کبت اور کتوں کے تو وہ بھی زیرو ہیں اللہ تعالی نے ان کو پالنا ہے روزی دینی ہے اس روزی میں سے تمہیں بھی کچھ حصہ مل جائے کرے گا نبیر اسلام کا فرمان ہے احفظ اللہ یافب کا احفت اللہ تج و اللہ رب العزت کے حقوق کی حفاظت کرو اور وہ سارے حقوق حق توحید میں مجتمعے ہیں اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا تمہارے اہل کی جان کی تمہارے مال کی عزتوں کی ف اللہ تجید تجاہک اللہ رب العزت کی حقوق کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا میں ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں تمہارا فہم و گمان بھی نہ ہوبی لطیف اللّما شاہ اگر میرا پروردگار تو لطیف ہے اور وہ ایسے ایسے طریقوں سے بندوں کی روزی کا انتظام کرتا ہے اور ان کی بحالی کا انتظام کرتا ہے کہ بندوں کو وہاں سے توقع تک نہیں ہوتی وہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں مگر پروردگار اسی مایوسی کے دامن میں سے اپنے بندوں کو پناہ بھی دیتا ہے روزی بھی دیتا ہے اور ان کو بحالی بھی عطا فرماتا ہے ہماری تمام تر ترآفیت ہمارے خالق اور مالک کی معرفت کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے ساتھ ہے یہ تعلق جیسے جیسے ڈھیلا پڑتا جائے گا ویسے ویسے ہم فتنوں کا شکار ہوں گے اور اگر اس مارفت میں ہی خلر آ جائے اضطراب پھر ہم کسی رحمت اور کسی شفقت کے قابل نہیں ہیں پھر یقینا وہ ساری تکلیفیں اور نحوستیں اور فتنے ہم پر مسلط ہوں گے جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں جو ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں جگہ بعد دیکھیں آج ہی موقع ہے اپنے عقیدوں کا جائزہ لے کر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں اور اس کی سچی معرفت حاصل کرنے میں آج بھی ہم اس صحیح روش کو اختیار کر لیں جو شریعت چاہتی ہے وہ اللہ رب العزت ہمارے سارے امور اور سارے معاملات سنوار دے گا اسلحر مادن محمد بہ الحق من ربهم. عنهم بأصلح رب فرم سیاحت البید اللہ خوف ان دونوں مقامات کا خلاصہ یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے سچی حقیقی اور مکمل اداس سے سارے احوال سنور جائیں گے سدھر جائیں گے اور اللہ رب العزت جو اس بیت اللہ کا رب ہے اس کی صحیح معنی میں عبادت سے اللہ تعالی امن بھی عطا فرمائے گا اور معاشی استحکام بھی عطا فرمائے گا لیکن یہ جو کچھ ہم نے سنا باقاعدہ اس انسان نے اس حقیر پانی کے قطرے کے پیداوار نے علم غیب کے دعوے کیے کل یہ ہوگا اور وہ ہوگا اور ساتھی نے بتایا کہ سب جھوٹ نکلا اٹکل بچو مار رہے تھے جس کو تکا بازی کہتے ہیں اور ساری باتیں جھوٹ نکلی اب بھی اس قوم کو اللہ تعالی نے سنبھلنے کا موقع دیا ہے کہ یہ حقیر سے کیڑے اپنے پروردگار کے علم غیب میں ہاتھ مارتے ہیں انہیں حیا نہیں آتی علم غیب تو رب العزت کا ہے من السماوات الا کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں کوئی بھی ہو کسی کو علم غیب حاصل نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے صرف اللہ رب العزت ہی عالم الغیب ہے اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور یہ علم غیب کسی مخلوق کو حاصل نہیں ہے یہ پربر کا حق ہے پربر دیگار کی زینت ہے بلکہ پروردگار کی لازمی صفات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات لازمی ہیں کچھ اختیاری ہیں اختیاری صفات وہ جب چاہے اختیار کر لے جیسے اس کا کلام فرمانا جب چاہے کلام فرمائے جب چاہے نہ فرمائے لیکن کچھ صفات لازمی ہیں جیسے اس کا سننا اس کا دیکھنا یہ اس کی ذات کا لازمہ ہے یہ صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں اسی طرح اس کے اس کا علم غیب اس کی ذات کا خاصہ ہے ان صفات میں سے ہے جو ہمیشہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے بندے کو اس کا اقرار کرنا چاہیے اس کا اعتراف کرنا چاہیے مسلمانوں کے اجماعی عقیدے کا بھی بندے کو علم ہونا چاہیے جو شخص کسی مخلوق کے لیے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور پکے اور مستحکم ایمان کی علامت یہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے اس پر ایمان ہو اس کا اقرار و اعتراف ہو اور عملی طور پر اس پر قائم ہو پیارے ہومبر محمد الرسود اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارہ کی دعا سکھائی ہے اس میں کس طرح اللہ رب العزت کے علم کا ذکر ہے اللہ استخیروں کا بے علم استخیروں کا اے اللہ میں تجھے تیرے علم کا واسطہ دیتا ہوں تیری جناب میں تیرے علم کا واسطہ پیش کرتا ہوں اور تیرے علم کا واسطہ پیش کر کے تجھ سے استخارہ کرتا ہوں بیچ میں آتا ہے کہ استخارے کی اس دعا کو اس نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو کوئی بھی کام کرنا چاہو کسی علاقے میں سفر کرنا چاہو نکاح شادی کا معاملہ ہے طلاق کا معاملہ ہے کاروبار کا معاملہ ہے تو استخارہ کر لو ربی رسلام نے ہر اہم کام کے لیے استخارے کی تلقین فرمائی ہے دیکھیں استخارے میں کس طرح کے علم کا اس کی صفت علم کا اس کو واسطہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ عمر استغیر علمک یا اللہ میں تجھ سے استخارہ کرتا ہوں تیرے علم کے واسطے سے وہ علم تیرے ہی پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے اگر وہ علم کسی اور کے پاس بھی ہو تو پھر اس واسطے کا معنی کیا ہے یہ پرور دگار کی وہ صفت ہے جو پردگار کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں کسی صفت میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہے اور صفت علم غیب اللہ تعالیٰ کا وہ خاصہ ہے جس میں کسی مخلوق کا حصہ نہیں ہے عالم الغیب اللہ عالم الغیب ہے انی استغیروں کا بھی علم وہ کہ میں تیرے علم کا واسطہ دے کر تجھ سے استخارہ کرتا ہوں اور تیری قدرت کا واسطہ دے کر اپنے لیے قدرت کا سوال کرتا ہوں طاقت کا سوال کرتا ہوں اس کام کے لیے استخارہ کیا جا رہا ہے اور تھوڑا آگے فرمایا کہ ان تعلم بلا اعلم وانتا علم الغیوب یا اللہ جانتا ہے میں کچھ نہیں جانتا اور تو علام الغیوب ہے غیبوں کو جاننے والا غائبوں سے مراد ہر وہ چیز جو ہم سے غائب ہے تجھ سے کوئی چیز غائب نہیں تیرے سامنے ہر چیز آیا ہے جو چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی سنائی نہیں دیتی ہمارے ہوا خمشہ سے دور ہیں ہمارے حواس سے غائب ہیں تجھے ان چیزوں کا علم ہے ہمیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے بلا العالمین جو کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے حالانکہ انسان کے سامنے سب کچھ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے سرمایہ اس کے پاس ہے وہ اس کام کے طور طریقے جانتے اصول اور ذاتیں جانتے مگر پھر بھی بیمبر علیہ السلام کی اس تعلیم کے مطابق انسان کس قدر اپنے پروردگار کا مستر ہے اور اس کی رحمت اور اس کے علم کی طرف لاچار ہے تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اگر یہ کام بہتر ہے میرے دین کے لیے میری دنیا کے لیے میری قیامت کے لیے میرے ہر کام کے انجام کی بہتری کے لیے تو دس میں آسانی فرما دے مجھے اس پر راضی کر دے میرے دل کو اس پر مطمئن کر دے اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا اگر اس کام میں کوئی شر کا پہلو ہے کوئی شر کا پہلو ہے تو پھر مجھے اس کی توفیق نہ دینا قدرت نہ دینا لیکن استخارہ کی دعا میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہے کہ مخلوق کو تو کچھ بھی علم نہیں نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت ہے وہ تو ہر پل اپنے پروردگار کی محتاج ہے پروردگار ہی جانتا ہے مخلوق کچھ نہیں جانتی اللہ تعالی عالم الغیب میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بڑے جری ہیں اور بہت بڑی جسارت ہے یہ کہ اس طرح میڈیا پر بیٹھ کر پوری دنیا کے سامنے علم غیب کے دعوے کیے جائیں اور کل کی خبریں بتائی جائیں یہ لوگ کاہن جادوگر نجومی اور ان میں سنا تھا کہ کچھ مولوی بھی اور کچھ جانوروں کو بھی حالانکہ جانور تو پروردگار کی توحید کو جانتے اور پہچانتے ہیں اگر اس بے عقل مخلوق کو بھی اس میں شامل کیا گیا اور ان کے ذریعے فالیں نکالی گئی اور پھر جھوٹے دعوے کیے گئے جو سارے کے سارے جھوٹ ثابت ہوئے جھوٹ کا پرنڈا ثابت ہوئے مگر اس قوم کو اب بھی نصیحت نہیں ہے اب بھی عبرت نہیں ہے اور یہ قوم اب بھی حقیقت حال نہ پہچان سکے کہ عالم الغیب تو صرف اللہ رب العزت ہے ایک انسان کی کیا مجال کہ وہ کل کی خبریں جان لے اور کل کی خبریں بیان کرے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی پانچ چاولیاں بفاتی الغیب خنس اسلام کا فرمان غیب کی چابیاں پانچ ہیں پانچ چیزیں غیب کی کنجیاں ہیں اور پانچوں اللہ کے پاس ان میں سے ایک کنجی یہ ہے نفس ماد یہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا کیا کمائے گا کل وہ کہاں جائے گا کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی شخص یہ نہیں جانتا یہ غائب کی چابی حالانکہ یہ کل انسان کے بالکل قریب ہے مہینے بعد کیا ہونے والا ہے سال بعد کیا ہونے؟, ہونے والا ہے یہ تو بہت دور ہے وہ کل جو اگلا روز ہے انسان اس کل کے بارے میں نہیں جانتا کہ کیا کمائے گا کیا کھائے گا اور کیا کرے گا ایک انسان کے اپنے تخمینے ہوتے ہیں اپنے پروگرام ہوتے ہیں اس پروگرام کے مطابق وہ بات کرتا ہے لیکن حقیقت میں کیا ہونے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے جس وقت کشمیر میں زلزلہ آیا تو اس سے ایک روز پہلے ان لوگوں نے پروگرام سوچے ہوں کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے اور فلاں کام انجام دینا ہے لیکن انجام دے سکے اللہ کا امر آ گیا اور قوم تہس نہس ہو گئی یہ پرورگار کا علم ہے اس علم کو دلکارنے کی کوشش نہ کرو اس علم کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کرو اور وہ بھی دن تھاڑے پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرنا اور کل کی خبریں افشا کرنا علم غیب کے دعوے کرنا بہت بڑی جسارت ہے اللہ تعالیٰ کے صفت علم غیب میں دخل اندازی ہے یہ قوم بھلا کسی رحمت کی وسط ہو سکتی ہے جو قوم اس طرح سرے عام اپنے پرپردگار کی توحید اور اس کی غیرت کو نلکار کی کوشش کرے توحید اللہ کا حق ہے اور اللہ کے حق کو پامال کرنے والا اللہ تعالی کی غیرت کو نلکارتا پھر یہ قوم کس صلاح کی مستحق ہو سکتی ہے ایک انسان کو تو پل کی خبر نہیں اپنے ماحول کی خبر نہیں یار بے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سب سے اعلی اور افضل اللہ تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے برتر سب سے اعلی انا سید والد آدم والا فخر میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی پوری اولاد آدم کا انسان اشرف المخلوقات ہے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے سردار ہیں اس میں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں اس میں صدیقین بھی ہیں شہداء بھی ہیں علماء بھی ہیں صالحین بھی ہیں سب کے سردار ہیں سب سے اعلی سب سے اجمل اور برتر لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے کچھ پہلو ان پر آپ غور کیجیے عمر عمرین فرماتی ہیں ایک دن پیارے دنوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ بہت ہی پریشان دکھائی دی اور آپ کو بیٹھے بیٹھے قرار نہیں آ رہا تھا بیٹھتے تو اٹھ جاتے اٹھتے تو بیٹھ جاتے کبھی ٹہلنے لگتے میں آپ کے قریب گئی میرے ماں باپ قربان ہوں آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا فرمایا کہ جبرین امین نے آنے کا فائدہ کیا تھا وقت دیا تھا وہ جبرین جو سارے انبیاء کا امین وہی ہے اور اس نے آج تک وعدے کی مخالفت نہیں کی لیکن آج کیا وجہ ہے وہ وعدہ کرنے کے باوجود نہیں آ سکے اس سے کوئی کوزاحی ہوگی کوئی غلطی ہوگی میں سوچ رہا ہوں اور سوچ سوچ کے پریشان ہو رہا ہوں میرا دوست لیٹ کیوں ہو گیا میرا امین وہی کیوں نہ پہنچ سکا وعدہ کرنے کے باوجود اور تھوڑی دیر بعد کلمب علیہ السلام گھر سے باہر چلے گئے تھوڑی دیر ٹھہرے پھر واپس آئے مجھے جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں ہم داخل نہیں ہوتے اور آپ کی چارپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ داخل ہو گیا ہے جس کا اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں تھا اس لیے جیلے میں اس گھر میں داخل نہیں ہو رہے تھے فرشتے باز گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتے ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے جہاں فوٹو ہو وہاں فرشتے نہیں آتے اور جہاں کوئی شخص جنابت کے عارضے میں اس کو حسل کی حاجت ہے مگر غسل نہیں کر رہا حسل کو لیٹ کر رہا وہاں فرشتے نہیں آتے جس گھر میں گھنٹی ہو جیسے کہ گرجوں میں گھنٹی ہوتی ہے ایک تو گھر کی بیل ہوتی ہے جو کسی آنے والے کی خبر دیتی ہے ایک گھنٹی وہ جس سے آوازیں نکلتی ہیں جیسے گرجا گھروں میں گھنٹیوں کی آوازیں آتی ہیں وہ ہم نے بعض گھروں میں دیکھا گھنٹیاں محلت ہیں اور ذرا سا سر ان کو مس ہو جائے تو ان میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور پھر گھنٹیوں کی آواز آتی ہے یہ وہ جرس ہے جو جس گھر میں موجود ہو اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے آپ غور کیجئے نبی علیہ السلام کی سیرت ابتصا کے اس پہلو پر آپ اپنے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں ہیں اسی بستر پر بیٹھے ہیں جس چارپائی کے نیچے کتے کا بچہ ہے لیکن پیغمبر علیہ السلام کو اس کا ادراک نہیں ہو رہا اس کا علم نہیں ہو رہا پریشان ہو رہے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں کبھی بیٹھ رہے ہیں کبھی ٹہل رہے ہیں اور انتہائی مستر انتہائی پریشان امین البحی نے آج پہلی دفعہ بعدے کی مخالفت کی وجہ کیا ہے کچھ میں ایپ پیدا ہو گیا کوئی پتا ہی مجھ سے سرزد ہو گئی وہ اللہ کے بیگمبر صلاس جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ بردر اور افضل لیکن کمرے کے اندر بلکہ چار بھائی کے نیچے کیا ہے اس کا آپ کو علم نہیں وہ پل بھر کی خبر نہیں انکشاف تو آسمان سے ہوتے ہیں آسمان سے انکشاف ہو تو اللہ کا پیغمبر کلام فرماتا ہے ورنہ ہرگز کلام نہیں فرماتا نگمبر بل علیہ کی سیرت کا دوسرا ایک اور بات ہے. عمر مومنین کی روایت سے ہے سفر کا قصہ جس میں تیمم کی آیتیں حاضر ہوئیں اور تیمم کا حکم نازل ہوا عائشہ صدیقہ اللہ کے پگمبر کے ساتھ تھیں جب وہ سفر کو جانے لگی تو اپنی ایک سہیلی سے دوسری عمر مومنین سے ایک تدادر گلے کا ہار مستعار لے لیا نبی اسلام کے لیے زیب و جینت اختیار کرنے کے لیے وہ ہار پہن لیا سفر سے لوٹ رہے تھے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا نئی پزائے حاجت کی یہ گئی واپس آئی دیکھا کہ گلے کا ہار غائب ہے تشویش ہوئی وہ کسی کی امانت تھی اس کی تلاش شروع ہو گئی جہاں تک وہ گئی تھی وہاں تک صحابہ نے تلاش کیا ہار نہ ملا فجر کا وقت ہو گیا وہاں پانی موجود نہیں تھا اور پانی مسلمانوں کے پاس بھی نہیں تھا اب نماز کیسے پڑھے سب نے وزو کرنا ہے نماز کیسے ادا کریں اس ہار کی تلاش ہو رہی ہے ہار نہیں مل رہا نبی اسلام بھی پریشان صحابہ بھی پریشان اللہ اکبر آئین اسی عالم میں اللہ تعالی نے تیمم کا حکم نازل فرما دیا پانی اگر نہ ہو تو تیمم کر لو اللہ کی طرف سے رحمت آ گئی صحابہ نے تیمم کیا اللہ کے پیغمبر نے تیمم کیا اور یوں فجر کی جماعت جو ہے وہ قائم کر دی گئی اور نماز کے بعد وہاں سے کوچ کا حکم ملا جب کوچ کے لیے وہاں سے روانہ ہونے لگے جس سواری پر امر عمل سوار تھی جب اس کو اٹھایا گیا تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا اللہ کے بیمبر وہیں موجود تھے اور کافی وقت موجود رہے آپ کو اس ہار کا علم نہ ہو سکا اب عالم الغیب نہیں ہے آپ صرف تب بولتے ہیں جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جب آسمان سے انکشاف ہوتا ہے نبی رسلام کی زندگی کا تیسرا واقعہ وہ ستر پُرا جو آپ نے ایک قبیلے کی طلب پر روانہ کیے تھے تاکہ ان کو تعلیم بھی دیں اور گاہے بگاہے اڑوس پڑوس کے لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے دفاع بھی کر سکیں اور ان کی طرف سے جہاد بھی کر سکیں ستر بڑے ماہر قرا اللہ کے بحمبر نے روانہ کیے اس وقت اللہ کے دن کو علم نہیں تھا ان قر کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور پھر آپ جانتے ہیں کہ ویر مہونا کے مقام پر ان ستر قرا کو صبرن شہید کر دیا گیا اور ستر شہادت ایک ہی دن باتے ہوئی بہت ایک تشویشناک خبر ہے لیکن پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہ تھا اگر علم ہوتا کہ میرے یہ ساتھی اس بے دردی سے قتل کر دیے جائیں گے تو آپ روانہ فرماتے ایک ایک ساتھی کتنا قیمتی تھا آپ کے لیے نبی رسلام کی سیرت اس بات پر شاہد عدل ہے لیکن ستر پررا کی شہادت کا وعدہ اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں پیش آیا اور ان صحابہ کو آپ نے روانہ کیا لیکن آپ کو علم نہ تھا نبی اسلام کی سیرت کا ایک اور واقعہ جس سے بڑا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا جس سے بڑی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ مسئلہ غیرت کا ہے غیرت کی ایک رمق سب میں ہوتی ہے حتیٰ کہ کفار تک میں ہوتی ہے آپ میں غیرت ہے مجھ میں غیرت ہے کوئی شخص اپنی غیرت کسی شخص کی غیرت اس عمر کی متقاضی ہو سکتی ہے کہ اپنی بیوی کو کہیں طرح چھوڑ دے اپنی بیوی بی کو جانتے پوچھتے بھول کر چلا جائے پھر جو چاہے اس کے ساتھ سلوک ہو جیسی چاہے تہمتیں لگیں جیسے چاہے الزام لگیں کسی کی غیرت کی تقاضہ کر سکتی اور پیارے بے محمد الرسود اللہ عنہ کا فرمان ہے غیرت سا دن روانا ساخ دن عوی روم وہ ایک واقعہ تھا آپ نے فرمایا کہ سعد کی غیرت کو دیکھو اور سن لو کہ میں ساتھ سے بڑا باغرت ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا صاحب غیرت ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی غیرت کا عالم ہے یعنی پوری کائنات کی غیرت ایک طرف اور اللہ کے پیغمبر کی غیرت ایک طرف مقابلہ نہیں کر سکتی لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ کے بیگمبر اس جہاد سے لوٹتے ہوئے اپنی بیوی کو جنگل میں بھول کر آ گئے آپ کو یاد نہیں تھا آپ کو علم نہیں تھا اس ہودج کو اٹھا کر تو لا رہے ہیں عائشہ اس کے اندر نہیں ہے عائشہ وہیں رہ گئی تنہا رہ گئی اکیلی رہ گئی اس بات کا آپ کو علم نہیں تھا علم تھا تو آپ جان بوجھ کے چھوڑ کے چلے گئے کسی غیرت سمر عمر کا تقاضا کر سکتی تو وہ شخصیت اور وہ ہستی جس کی غیرت سب سے زیادہ ہے کیسے آپ فراموش کر کے آ بھول کر آ اور اپنی بیوی بی کو چھوڑ کر آ جس سے سب سے بڑھ کر آپ کو محبت ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو پیار ہے اور مدینہ منورہ میں ایک مہینے سے زائد عرصہ تک کیا کوام بپا ہوا اور کس طرح لوگوں نے تانا زنی کی اور حملے کیے اور کس طرح مناف نے اور یہودیوں نے سازش کی اور کیسے کیسے مکر اس فضا میں گونجے اور کس طرح اللہ کے بھی پریشان ہوئے اور کیا مدینہ منورہ میں ایک عجیب پریشانی کی فضا قائم ہو گئی اللہ کے بہن کی صورتحال کا علم نہیں تھا بالکل نہیں تھا کیونکہ عالم غیر صرف انداز پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا تو پھر یہ چہرے انتہائی غلیظ اور گندے چہرے یہ کس طرح کل کی خبریں دیتے ہیں کہ کل یہ ہوگا اور فلاں جیتے گا اور فلاں ہارے گا بلکہ ساتھی نے بتایا انہوں نے باقاعدہ کھلاڑیوں کو نامزد کیا کہ کل کی جیت میں فلاں کھلاڑی کا کردار ہوگا اور فلاں کھلاڑی کا کردار ہوگا یہاں تک یہ جزیات تک کی خبریں تھیں اکثر باتیں جھوٹ نکلیں تو سب سے پہلے یہ لوگ جن کا یہ گھرانا کردار ہے ان کو اپنے بر کے دربار میں توبہ کرنی چاہیے یہ اللہ کے علم غیب میں غیر اندازی کرنے والے اور علم غیب کے دعوے کرنے والے کل کیا ہوگا یہ غیب کی چابی ہے غیب کی چابیاں پانچ ہیں ان میں سے ایک چابی یہ ہے کہ کل کیا ہونے والا کوئی نہیں جانتا صرف اللہ رب الزت جانتا ہے یہ چابی اس طرح ہے کہ جب کل کی خبر کسی کو نہیں ہے تو پرسوں کی خبر کس کو ہو سکتی ہے ایک ماہ کے بعد کی خبر کس کو ہو سکتی ہے دس سال کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے ایک صدی کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے اور کلچر قیامت قائم ہوگی کیا ہونے والا ہے یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے جنت میں کون جائے گا یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے جہنم میں کون جائے گا یہ خبر کس کو ہو سکتی ہے تو میں تو کل کی خبر نہیں ہے تو کل کی خبر کے حوالے سے یہ علم غیر چابی اللہ رب العزت کے پاس ہے جب چابی کا علم نہیں ہے تو کمرے کے اندر کیا ہے اس کا علم کیسے ہو سکتا ہے جب ایک کتاب کا نام ہی آپ نہیں جانتے تو اس کتاب کے اندر کیا ہے اسے آپ کیسے جان سکتے ہیں یہ کے علم غیب کے چاویوں میں سے ایک چابی اور وہ کل کی خبر جب کل کی خبر کوئی نہیں جانتا تو دو سال بعد کی خبر اور سو سال بعد کی خبر اور قیامت کی خبر قبر کی خبر یہ کس طرح ہو سکتی ہے لیکن افسوسناک بات ہے بعض بہ بڑے برند و بالا دعوے کرتے ہیں کل کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ قیامت کے دن کیا ہوگا اور قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے یہ سارے کرتے جھوٹے لوگ اور بد کردار لوگ لوگ دنیا دار لوگ اپنے دیکار کے سے ڈرتے نہیں ہیں اور پھر ان کی یہ نحوستیں اجتماعی بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں چند لوگوں کا گھرونا کردار مگر پوری قوم اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے یہ بے برکتی اور یہ رزق کی کمی اقتصادیات کی تنگی اور پھر مختلف پریشانیاں تکلیفیں قتل و غیرت گری اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ اس قوم میں توحید نہیں ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مساورت نہیں ہے. یہ انتہائی خطرناک اقدام ہے جو میڈیا پر ہو رہا ہوتا رہتا ہے انتہائی افسوسناک جو پروردگار کی توحید میں نقب زنی ہے حقیقے کا وہ بگاڑ ہے علامان اور حفیظ کہ اللہ تعالیٰ کا علم غیب جو پرور کی ذات کا خاصہ ہے اور پرور کی ذات کا لازمہ ہے اس علم غیب میں تدخل دخل اندازی کی کوشش کتنا گھنانا اور کتنا خطرناک یہ کردار ہے یہ کردار اجتماعی بے برکتی کا ذریعہ ہے اور اجتماعی فتنوں کو دعوت دینے والا ہے ہم نے بتایا کہ زمین والوں کی ساری خیر اور ساری سعادت آسمان کے ساتھ معقوف ہے آسمان والی ذات کے حق ادا کرو تو آسمان والا زمین والوں حقوق جو ہے وہ ادا فرمائے گا ان کو ترقی دے گا استحکام دے گا ان کو عزت دے گا اور غلبہ دے گا. اور اگر تم نے آسمان والے کے حق توحید کو پامال کر دیا تو آسمان والا بھی زمین والوں کے کسی حق کی پرواہ نہیں کرے گا اور ایسا ہو رہا ہے ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں کیونکہ یہاں پر عقیدے کی حاکمیت نہیں ہے سچے عقیدے کی ترجمانی نہیں اور پھر دن دھاڑے عقیدے کا کا خلل اور اس کا مظاہرہ اس کو میڈیا پر پیش کرنا انتہائی بے شرنے کی بات ہے اور انتہائی بے حیائی کی بات ہے جو اس ذریعے سے لوگوں میں پھیل رہی ہے اور مشہور ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالی نے اس کی نشانی وہ موقع دیتا ہے سنبھلنے کا اور سوچنے کا اب بھی سدھر جاؤ ان بیروبیوں نے جاگر کیے اور اکثر دعوے جھوٹے ثابت ہوئے اب بھی پہچان لوگ یہ جھوٹے ہیں اور صرف یہ اٹکل بچوں کھیلتے ہیں اور محض اپنی دنیا کی روزی کمانے کے لیے اور اپنی جھوٹی شہرت کے لیے مجھے سیالکوٹ کا ایک واقعہ یاد آ گیا یا علامہ شان لگی ضہید رحمۃ اللہ ان کے دادا کا واقعہ حاجی احمد احمد ان کا نام تھا احمد پورا ایک محلہ سیالکوٹ میں انہی کے نام سے وہ اپنے گھر میں وہ تشریف روا تھے باہر ایک بیروبیا آ گیا کہ کل کی خبریں جان لو پرسوں کی خبریں جان لو مستقبل کے حالات جان لو اب عورتیں کچے عقیدے والی ان کا جھرمٹ ایسے لوگوں کے ارد گرد بن جاتا ہے گاؤں میں دیہاتوں میں اور ان چھوٹے شہروں میں اور یہ شخص کبھی کبھی آتا تھا اور اس طرح عورتیں اس کا انتظار کرتی لوگ اس کا انتظار کرتے جب وہ آتا آ کر بیٹھ جاتا اور لوگ اس کو عزت دیتے اور اس پر چڑھاوے اور مختلف انعامات اور اکرامات کی بارش کرتے اور اس سے باتیں پوچھتے فلاں رشتہ کیسا ہے اور فلاں کاروبار کیسا ہے اور فلاں معاملہ کیسا ہے اور وہ بالکل پورے یقین اور وسوخ کے ساتھ بتاتا اور بیان کرتا اور لوگ اس پر خوش ہو جاتے اور اس کو انعام و اکرام دیتے حاجی صاحب کی حیرت نے اس بات کو برداشت نہ کیا گھر سے باہر آ گیا اور جوتا اتار بھی اور کہا کہ ایک خبر مجھے بھی بتا دو یہ جوتا تمہارے سر پہ برسے گا یا نہیں برسے گا تمہارے سر پہ اس جوتے کی سر لگے گی یا نہیں اب اس نے سوچا اگر میں نے کہا کہ لگے گا اور برسے گا بھی مجھے نہیں ماریں گے اور پہن کے چلے جائیں گے میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا اور اگر میں نے کہا نہیں لگے گا تو سر پہ کڑکا دیں گے رکھ کے اب وہ حاجی صاحب کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ گئی حاجی صاحب چھوڑ دو ہمارے بچوں پر رحم کرو آپ جانتے ہیں سارا معاملہ بچوں کی رودھی کا معاملہ ہے ہم تھوڑی بہت اس طرح کی باتیں کر کے بس بچوں کی رودی گما لیتے ہیں ہم پہ آپ ترس کھائیں ہمارے بچوں پر طرز کھائیں پار کا وہ بھاگیا ہم چھوڑتے ہیں لیکن یہ لوگ کتنے چھوٹے اور کاضر جن کو ایک پل کی خبر نہیں اب جو یہ لوگ بیٹھتے ہیں جو ان کو بلاتے ہیں جو ان سے خبریں معلوم کرتے ہیں اور پھر یہ لوگ بتاتے ہیں ان سب کا انجام کیا ہے آئیے پیغمبر علیہ السلام کی صرف تین حدیثیں ان کے ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں صحیح مسلم میں نبی السلام کی حدیث ہے اماد المن کی روایت سے پیغمبر علیہ السلام نے اشراد فرمایا من رافن فسا لم تقبل اللہ صلات الربہ یومن جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا صرف آیا اس کے پاس اور آ کر اس سے کوئی بات پوچھے اس نے جواب دیا یا نہیں دیا دیا تو کیا دیا اس سے کوئی سروگار نہیں صرف اس کے پاس گیا اور اس سے کوئی ایک بات پوچھے صرف اتنے سے عمل سے لنگ تقبل سلاسن ارب عین یوم اللہ تعالی اس کی چالیس دن کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا اور نماز اعمال میں سے سب سے بڑا عمل ہے جب نماز ہی مردود ہو گئی تو باقی عمل اس کے اگر وہ حج کرنے گیا ہے روزے رکھتا ہے صدقہ دیتا ہے زکوٰۃ دیتا ہے ان اعمال کی بھی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں رہے گی اگر نماز ہی مردود ہے تو سارے اعمال مردود ہو جائیں گے یہ انجام اس شخص کا ہے جو کسی اراف کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور یہاں کیا کہیے کہ باقاعدہ اس کو بلایا جاتا ہے لوگوں کے سامنے بٹھایا جاتا ہے پوری دنیا کو سنایا جاتا ہے اور ایک بات نہیں سینکڑوں باتیں اسے سے پوچھی جاتی ہیں تو ایسے انسان کا کیا حکم ہوگا اس کی عبادات کا کیا حکم ہوگا اور بتانے والے کا کیا حکم ہوگا وہ کس قدر اور کس قدر پھٹکاروں کا مستحق ہوگا اور یہ سارے لوگ مستحق ہوں گے جو ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں دوسری احمد علیہ السلام حدیث عدیث احمد نے ابو کی روایت سے آپ سے فرمایا من عطا ہوتے ہیں مستقبل کی خبریں بتانے والے کل کیا ہوگا اس قسم کے انکشافات کرنے والے جو کسی ایسے شخص کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچ جان لیا کہ کاہن نے بتا دیا بس ایسا ہی ہوگا فرمایا کہ اس شخص نے اپنے پیارے ساری شریعت کے ساتھ کفر کیا وہ کافر بن گیا اس عمل سے وہ کافر بن گیا جو کسی عراف کے پاس جائے اور, اس سے کوئی بات پوچھے اور اس کو سچا جان دے. تیسری حدیث کے حوالے سے عمران حسین، کی سے، اللہ اللہ نے حسین سے رسول اللہ نے فرمایا لئی سمندر من تی جا رہا من تکنا اور تو کوہ نہ رہو سہارا رہے ہمیں سے نہیں ہے ایک ایک شخص خود جائے اور جا کر فال لے دوسرا کسی کو بھیج دے کہ تم جا اور میرے لیے فال لے کر آؤ اور نکلوا کر لاؤ فرمایا کہ یہ دونوں ہم میں سے نہیں ہیں اور پھر وہ شخص جو کہ جو کاہن بن کر بیٹھے اور لوگوں کو غیب کی خبریں بتائے اور کل کے احوال بتائے اور وہ شخص جس کے لیے کہانت کی گئی دونوں ہم میں سے نہیں ہیں اور تیسرا وہ جادو جادو کرے جس کے لیے جادو کیا جائے یہ بھی ہم میں سے نہیں ہے اور آگے اللہ کے نبی نے وہی فرمایا کہ جو شخص کسی اراف سے کوئی سوال کرے اور اس کی بات کو سچ جان لے اس نے اللہ کے پیغمبر کی شریعت کے ساتھ کفر کیا اور اس عمل سے کافر بن گیا ہم ان حدیثوں کو سامنے رکھے میڈیا والے بھی ایسوں کو سننے والے بھی ایسوں کے پاس جانے والے بھی اور ایسے لوگ بھی جو کہانت کرتے ہیں اور دکانیں سجائے بیٹھے ہیں کاش دور فاروقی آ جائے جس میں کاہینوں کو اور شاہروں کو چن چن کر قتل کیا جاتا تھا اور دو دن قتل ہوئے سارے لوگوں میں سناٹا آ گیا اور یہ دکانداریاں ختم ہو گئی مگر کیا کیجیے آج ایسے حکام ہیں جن کو ساری فکر اپنے ساتھی پروٹوکول کی ہے اپنے پروردگار کی توحید اور اس کے پروٹوکول کی کوئی خبر نہیں اللہ پاک ہدایت دے دے سب کو ہدایت دے دے اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم فرمائے اس قوم کے عقیدوں کی اصلاح فرما دے اللہ رب العزت ہمارے احوال پر رحم فرما دے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رجوع کی توفیق دے دے توبہ کی توفیق دے دے اپنی توحید کے ساتھ اور اپنے پیغمبر کی غلامی اطاعت اور سچی محبت کے ساتھ منسلک ہونے کی توفیق دا فرما دے ابو رقع